صلی اللہ الرحیم اللہ مطلب اللہ علیہ و سلامت رکھیں آپ سب باقی سلام کرتے ہیں بار ایک دو دین درست دینے میں تھوڑا تاخیر ہوا اس کے بعد خواہوں تھوڑا سا طبیعت صحیح نہیں تھی جو جان سے تاخیر ہوئی اور آج جو ہے کے فالہ کا دوسرا اور آخر دس ہے باپ چھوٹے چھوٹے باب ہیں تو اس میں حضرہ رحمٰہ ورما نے ضمانت میں اپن پڑھ لیا ضمانت اور کفالت جو ہے عام طور پر ایک بندہ کسی سے کوئی قرض لے لیتا ہے یا ہاں جی یا کیسز میں جو ہے کہ وہ پھنس جاتے ہیں تو جیسے قرض کے باب میں ایسی ہوتی ہے وہ پھر قرض ادا نہیں کر پاتے ہیں تو وہ جس نے قرض دیا وہ اس کے جو ہے اس کو مثلا کورٹ کچری میں پہنچا دیتے ہیں یا اس کو نقصان پہنچانے کے اس کے مال دولت چھیننے کوشش کرتے ہیں تو اس وقت جو ایک بندہ بیچ میں آ جاتا ہے وہ بولتے ہیں بھائی تم اس کو استا نکلو یا تو اس کو جیل میں ڈال دو تم اس کو جیل سے جو ہے وہ ضمانت کرانے دو اس ضمانت میں جو ہے تم اس میں رکاوٹ کھڑا مت کرو جو ہے اس کے قرضہ میں ادا کروں گا اگر ایک قرضہ ہے تو اس کو بھی ضمانت بولتے ہیں یا کبھی ایک بندہ ہے اس کو اس نے پکڑا ہوا ہے اس کو کوئی حق دینا ہے تو وہ بندہ پکڑا ہوا ہے یا جیسے کیس ایک بندہ نے کو نقصان پہنچایا ہے کسی کو مارا ہو کسی کو مارا ہوا اس کا عدالت میں توڑ کچرے میں تو وہ بندے کو چھوڑو بو رہے ہیں اس کے گھر میں پریشانی تو اس کی شخص کا وہ ضامین بن جاتا ہے کفل بن جاتا ہے اگر عدالت کو جب بھی ضرورت بن جائے یا وہ شخص کو جب اس بندے کی ضرورت ہو اس کو حاضر کرنے کا پابند خود کو پابند کر لیتے ہیں اور وہ آت کر لیتے ہیں تو ایسے معاملات کو زمان اور کفالت کہتے ہیں جی. تو فرماتے ہے نا کہ تو زمان وال کفالت زمان اور قبالت دونوں جو ہے منعقد ہوتی ہیں اقبول یہ کہ اس شاخ کہیں شاہ سے کفیر اور ضامن ضامن اور کفیل کہیں یعنی زمین تو نفسہ ہو جیسا ہمتا بہز میں اس شخص کا زمین ہو گیا میں نے ایک بندے کو حاضر کرنا تھا تو بولے میں اس قصہ شاہ کا زمین ہو گیا بولے اور راسا ہو گیا اس کے اعضاء رائسہ میں سے کوئی بھی ہم اہم اعضاء اس قصے کے بال بولے میں اس کے سر کا زمین ہو گیا تقریبات انسان کے سر کو جسم اللہ کر کے تو حاضر نہیں کیا جا سکتا تو مراد یہاں پر جو ہے ایک اعضا وضر کر لیتے ہیں اور مراد ذات مراد ہے اس کے سر کا مضامین اور یہ دم اس کے ہاتھ کا مضامین ہو گیا اور عید اس کے پیر کے زمین ہو اور مینا آزاد یا اس کے اعضا میں سے کوئی اور اعضا کا نام لے لے اس کو میں حاضر کروں گا اسی صورت میں امکان دل کفالت ہو اور وہ شاید جو کفیل بنائے اور اس کی کفالت کا عمل علم مقبول خود اسی شخص کو حاصل کرنا ہے شاد کو حاضر کرنے کے لیے اس نے کفیل بنا ہے ذمہ داری اٹھائی ہے ضامین بنایا ہے تو اس شخص میں ایسے الفاظ میں بیان کریں گے بولیں گے میں اس کے نرس کا ضامین ہو چکا ہوں اس کے سر کا ہاتھ پیر وغیرہ کا اور اس کی ذات کو حاضر کرنے کی ضمنت اٹھایا ہو وہ ان کا معلے اور اگر وہ شاد جو ضامین بنا ہے تو اس مقفول شاذ کی اس معروف شاخ کے اس کے اوپر جو اجاد وغیرہ ہیں یا کسی کا حق ہے اس کو ادا کرنے کی زمانہ تعلی ہیں تو اس ہمیں یوں کہیں گے وہ ان اگر وہ شاذ زمین بلی مالے اس چیز کا زمین بنائیں جو اس کے اوپر ہے جو اس شاذ کے ذمہ ہے اس کو ادا کرنے کے کوئی زامین بن جائے تو یوں کہیں گے یقول کفیل اور ذمہ دار اٹھانے والا کفیل شاذ ضامن شاذ زمین اور کے معنی میں وہ کہیں زمین تو مالے میں ضامن ہو گیا میں نے زمین ضمانت قبول کیا میں ضامن ہوں اس مال کا جو اس کے ذمہ ہیں تو پھر یوں بولیں گے زمین تو مال ہے اس کے اوپر جو چیز اس کے ذمہ ہے وہ ادا کرنے کا میں ضامن ہوں تو لفظ زمین تو کہو یا کافیل تو کہو کافیل تو مال میں کافیل ہوں میں ذمہ دار ہوں جو کچھ اس کے گردن پر کوئی قرضہ وغیرہ ہے اس کا ادا کرنے کا تو اس میں عقدیوں پڑیں گے تو دوسرا تو ہو گیا کسی کے ذات کو حاضر کرنے کا زمین ہو چکا ہو تو اس کے سقا بھی بتا دیا زمین تو نفس اور راس اور یاد ہو اور گے میں اس کے سار کا زمین ہو گیا اس کے نفس کا اس کے ہاتھ پیر کا زمین ہو گیا بولیں لیکن اس کے اوپر جو قرضہ وغیرہ ہے اس کا زمین بن گیا ہو تو اس کا سگا یہ دوسری صورت ہے کہ کب کا ہے زمین تو مالے میں زمین بن گیا اس چیز کا جو اس کے اوپر ہے جیسے قرضہ وغیرہ اس کے اوپر ہو تو اور کفیل تو مال ہمیں کفل بن گیا جو کہ اس کے ذمہ ہے مال وغیرہ جو اس نے دینا تھا آپ بولیں میں اس کے ضامن بن چوں میں پہنچا دوں گا تو اس شخص کو پھر چھوڑ دیتے تو یہ بن گیا ضمانت اور کفلت یہ دونوں ہم معنی ہیں طار ایک لفظ کے دو معنی جیسے عمل حوالہ یہ حوالے کی بات جو ہے اس میں ایک لفظ محیل ہے اور ایک محتاط ایک محتاط آلے ہیں ایک خدا حوالہ کا عمل ہے اس کے عام تو کوئی صورت یہ ہوتی ہے ایک بندے نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے ہاں جی قرض لیا ہوا ہے تو یہ بندہ اس سے جو ہے قرض لینے جاتا ہے ہاں جی قرض لینے جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں جو قرض آپ نے دینا تو وہ آتا خر مہربانی تو وہ بولتے ہیں مجھے فلان آدمی نے قرض دینا ہے اس کے اوپر میرا قرضہ ہے آپ ان سے یہ پیسہ لے لیں یہ رقم جو میں نے آپ کو دے دیں آپ ان سے لے لیں تو اس صورت میں جو ہے پہلے شاخ کو ہاں جی جس نے دوسرے کو جو جو جس کو جس کا مال جس نے بطور قرضہ لیا ہوا ہے وہ بندہ اس صاحب مال کو جس نے اس قرضہ اس کو جو ہے آپ بھیج دیں گے اس شاخ کے پاس جس سے اسی معروف شاخص کو پیسہ ملنا ہے تو اس سب میں ایک بندے کو جو دوسرے کے پاس بھیجنے والے کو مہل جس کو بیچا کسی تیسرے شاخ کے پاس اس کو محتال اور جس کسرے شاذ کے پاس بھیجا گیا اس کو محتال علیہ بولتے ہیں حوالہ کرنے والا جس کو حوالہ کیا جس کے پاس حوالہ کیا ہاں جی تو یہ یہ اصطلاح ہے اس میں حوالے کے باب میں تو پرمات عمل حوالہ توبارہ حوالے کی صورت یہ ہے کہ یہ تحویل و حق کے وہ یہ منتقل کا ہے حق کو منظم ذمتن نلازم ذمتن ایک شاذ کے ذمے سے دوسرے شاخ کے ذمہ تھا ابھی خاص کرو جو ہے میں मैं, نے زید سے قرضہ لیا تھا ہاں جی تو تو زید نے مجھ سے کہا بھائی وہ پرسہ جو آپ نے دینا تھا وہ مجھے دے دیں لیکن مجھے حسن سے قرضہ ملنا تھا تو میں زید سے کہوں گا آپ یہ قرضہ حسن سے لے لیں تو وہ راضی ہو جائیں ٹھیک ہے حسن سے لے لوں گا کیونکہ میرا ہمسایا میں کوئی سہولت ہو اس کو تو وہ بولے گا ٹھیک ہے میں حسن سے لے لوں گا تو ایسے صورت میں جو ہے اب ان میں سے جو جس شاہ کو کس حوالے بھیجا کس کے پاس بھیجا اس کو محیل ہے اور جس کو بھیجا اس کو محتاط جس کے پاس بھیجا اس کو محتاط علیہ بولتے ہیں تو اس میں ایک شاخ کے ذمہ جو حق تھا کسی کو دینے کا وہ ٹرانسفر کر دیں کسی دوسرے شاخ کے ذمہ ٹرانسفر کر دیں تو جو مال پیسہ میں نے دینا تھا اب وہ پیسہ حسن دے گا مثلا تو عمل حوالہ فائی تحویل حق منتقل کرنا ایک حق کو ذمہ دن ایک شاخ کے ذمے سے کسی دوسرے شاخ کے ذمہ تو یہ جو ہے ایک پیسہ جو میں نے دینا تھا یہ بولوں کہ آپ یہ پیسہ آپ حسن سے لے لو مثلا علی حسن سے لے لو کہ دوسری شاخ صاحب کا حوالہ کریں متویانت یہ منعقد ہوتے ہیں برض المحیل ایک شاخ کو دوسرے کے پاس بھیجنے والا محی والمحتال جس کو بھیجا کسی اور کے پاس تو محیل والمحتال کے رضمی والمحتال علی اور یہ تینوں جس کے پاس بھیجا گیا یہ تو نا آپس میں راضی ہو تو خواتا حسن عرض ہوں جب ان تینوں کی رضامندی حاصل ہو جائیں تو بری المحل تو اس میں وہ مہیل جس جان جی جس کا ذمہ میرا قرضہ تھا مثلا اس نے مجھے حوالہ کیا کسی تیسرے شاذ کے پاس تو وہ اور وہ بھی راضی ہے تیسرا بھی راضی ہے میں ادھر جانے میں راضی ہوں تو اس میں اب وہ پہلا شاہ جس نے مجھے کسی اور بندے کے پاس بھیجا ہے اس کا ذمہ اب بری ہو جاتا ہے ہاں یہ کہہ رہے خواہ مسد حسن رزاؤں جب ان تینوں کے محی محتر مطالعے کے بندے حاصل ہو جائے تو بری المحیل تو جس بندے کو اس کی زور کے پاس حوالہ کرنے والے شاعط وہ بری ہو جائے گا اور تحاول الاضا اور اس مال کے ادا منتقل ہو جائے گا کہ لمحال علیہ جس کے حوالے کے جس کے پاس بھیجا ہے محطل علیہ جس کے پاس بھیجا ہے ہاں جیسے میں نے حسن کو دینا تھا مثلاً تو حسن میرے پاس آیا بازی قرضہ دے دو تو میں نے اس کو مثلاً علی کے پاس بھیجا تو علی ہو گیا محترا علی نے مجھے پیسہ دینا تھا تو علی کو بولیں گے محتال علی ہاں جی اور جس نے مجھے آگے اس کے بندے کے پاس بھیجا میں محتال ہو گیا خود محیل ہو گیا جس نے کسی اور بندے کو ایک اور کے پاس بھیجا اس کے حال ہی نہیں کھیلے تو یہ تین چیزیں ہیں جی تو ہمتا حاصل تب گروت مندی حاصل ہو جائیں بری المحیل تو محیل جو ہے کسی وہ جس نے مجھے ابھی پیسہ دینا تو مجھے آپ تیس ہزار کے بعد بھیج دیا یہ بھی راضی وہ بھی راضی تینوں راضی تو پھر وہ محیل جو جس نے مجھے پیسہ دینا تھا وہ اب بری سے ہو جائے گا اور تحاو الضاء اس مال کی آدھا ٹرانسفر ہو جائے گا الا المحت ال جس کے پاس بھیجا ہے کہ وہ آپ کا یہ پیسہ دے گا بول کے ہاں جی تو وہ ذمہ داری مال کو واپس کرنے کا اس کا ذمہ ہوگا اور حمتیں والا وہ سال المحتال علیہ لیکن میں نے زید کو مسن حسن کے پاس بھیجا تو حسن محتال عالیہ ہو گیا یہ ہو جائے مہیلاً یہ پھر کسی چوتھے شاد کے پاس اس بندے کو یہ محتال بن جائے مہیلاً اور اور کسی کے حوالے کرنے کا کرنے والا بن جائے مہین الس کے پاس برز المحت علی جس کو ہاں اس کی پاس بھیجا تو اس محتال کے رضامندی پہ کیونکہ آپ نے مجھے بھیجا حسن کے پاس اب حسن مجھے با حسن احمد کے پاس بھیجا ہے تو میں محتال ہو گیا میں راضی ہو جاؤں ٹھیک ہے بھائی آپ آپ اگر نہیں دینا چاہتے ہیں تو میں حسن سے لے لوں گا بولیں تو پھر صحیح ہے اس سے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو یاد جو ہے تو پھر وہ ہاں آنی... آو... ولاشار محتاط علیہ اگر محتال علیہ محل المحیط اللہ کسی اور تیس چوتھے جہاز کی طرح برضال محتال محتاط رضامندی سے زیادہ یہ بھی جائے سے پہلے یعنی تین آدمی تھا ابھی بیچ میں چار آدمی ہو جائے گا ہاں جی وا وہ وقال اختلاف ہوا بعض ختم اختلاف ہو جائے بین المحیر ایک بندے کو کسی کے حوالہ کرنے والا محتال اور جس کو حوالہ کیا کسی تیسرے جہاز کے پاس ان دونوں میں اختلاف ہو جائے میں آئی یا جہاں لفظ ان دونوں کے درمیان میں حوالہ کا لفظ سے میں جاری ہو چکا ہے اور بیاں اور کا محیل کا ہے وکیل تو کا فی میں نے آپ کو وکیل بنا دیا جو قرضہ جو ہے آپ کے پاس ہے اس کو دے دینے کا ہاں جی اس کو دے دینے کا اور بلے وکل تو فی میں نے آپ کو وکیل بنائے میرا جو قرضہ ہے وہ اس کو پورا کرنے کا اس کو دینے کا وہ یقول اور جس کو کسی اور کے پاس بھیج دیا ہاں جی وہ کہیں بل احال بلکہ مجھے ہاں جی وکیل نہیں بنایا آپ نے مجھے احالہ کیا ہے آپ نے مجھے محتال بنائے مجھے اور تیسرے جہاز کے پاس بھیجا ہے تو یہاں کس کے بات مانے گی مہیل کی بات مانے گی محتاط کے بعد مانے گی پھل قول قول تو ہم بہت مہیل حوالہ کرنے والے کی مانی جائے گی لانو آ رہو کیونکہ یہ بندہ بہتر جانتا ہے بے ماں ارادہ من لفظ اس کے منہ سے جو الفاظ ہے اس کے اس نے جو ارادہ کیا اس میں اس نے وکالت کا ارادہ کیا یا حوالہ کا ارادہ کیا خود بہتر جانتے ہیں لہٰذا اس کی بات سنی جائے وہ ان قال المحیل اگر حوالہ کرنے والے بولے آ حالت میں نے آپ کو حوالہ کیا کسی تصے ساز کے بعد وقال محتاط جس کو حوالہ کیا وہ بولے بل وکل تنی بلکہ آپ نے مجھے وکیل بنا لیا محتاج کے آپ نے وکیل بنا لے تو حلق القول محتاط یہاں محتاط کے بعد مانی جائے گی کیونکہ محطال یہاں ایک جو ہے حوالہ میں جو ہے حوالہ اور وکالت میں بلکہ آپ مجھے جو وکیل بنائے تو قول قول کی وکالت میں وہ مالک عام طور پر نہیں بنتی ہے صرف ذمہ داری نبھاتے ہیں اور احالہ میں عام پر وہ مالک بن جاتے ہیں وہ مسجد مغروس صحت مند اور اس سے اس کو حادثے میں کوئی چیز ملنا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر وہ جب کم درجے کی چیز کے اقرار کرتے ہیں تو پھر جو یہاں اس کے ذمہ آ جائے گا اس محتال کے تو آج کے یہ باح جو ہے محتل مات اختتام پاتی ہیں بارہ اور آگے انشاءاللہ شاء اللہ کے درس میں یہ باب زمان کا آخری درس ہے کیونکہ یہ چھوٹے باپ ہے دو ہی درسوں پہ اختتام ہو